لا لا مثال ن محمد ان ابدو ر را لا رسول عباده لا امه تابا امته اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين اذ باصفيهم رسولا صد اللہ وسک رسولبی الکریم اللہ شاہدین و من کرین و الحمد للہ رب العالمین سامعین السلام علیکم السلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو ان اللہ وہ ملائےہ تو ہوو یاہ سلنا ال نب یا یہذینہ آمنسل والہ، والوس و تسلیمہ وصللہ الللهہ تعال آخرے خلکہیں، و نورے ارشہیں والوزینہ فرشہی محممدیم وہ الل عليهلیہی وہ الل وزر شامین آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی حکمت بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیطان کی طرف سے اٹھتی ہیں اور ہمارے ذہن کو وہ خراب کرتے ہیں جس طرح مادی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان کے مخالف ہو پھر ان کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو پہلا تو یہ ہے کہ ہم ان کی نہیں سمجھتے کمالات دو قسمیں ہیں ایک قسم کے ہیں ایک روحانی ایک مادی کمالات جس کا نفع جزوی ہو اور اس دنیا میں ختم ہو جائے دائمی نہ ہو وہ کوئی کمالات نہیں ہوتا کمال ہوتا ہے جو خاص عام نہیں ہوتا جس سے عام بندہ فائدہ اٹھا لے یا عام بندہ اس کو خرید لے اور نفع اٹھائے یہ مادی کمالات جتنے ہیں ان کے نفے محدود یعنی دنیا ہی دائمی نہیں ہے دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں جس سے مومن بھی ان کو استعمال کرتا ہے لیکن یہ مادی جتنا علم ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جتنا ہے یہ جس کا نفع جزوی ہو ناقص ہو یعنی دائمی نہ ہو وہ اللہ تعالی نے وہ علم شیطان کو دیا ہے دیا اس نے یہ بسیں کاریں بجلیاں پنکھے جتنا عیاشی کے سامان ہیں یہ سب شیطانی علم ہے اور شیطان پھونک مارتا ہے اپنوں میں اور روحانی لوگ تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے روحانی نفے جو ہوتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں اور خاص ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے ان سے صرف مومن ہی نفع اٹھا سکتا ہے عام بندہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا کیوں جو عام ہو اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی جو خاص ہو وہ اعلی ہوتی ہے اب مادی جاد جو ہیں ایسے عام بندہ نفع اٹھا سکتا ہے اور اللہ نے ظاہر وہاں سے کیا ہے تو دنیا میں مومن اس کا نفع اٹھاتا ہے وہ بکتی ہے کنجری کی طرح یہ بس ہے کیا ہم پیسہ لے کر اس پر نہیں بیٹھ سکتے پیسہ سے حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک تعالی یہ جانتا تھا کہ دنیاوی نفے جو ہیں میرے مومن یہ عام کر دیے تاکہ مومن بھی اس کا نفع اٹھائے لیکن اس کو خرید کر کیونکہ جب بے شرح مسئلہ ہے جب کوئی چیز خرید لو نا خرید و فروخت جو ہو ہر شخص اس میں اپنے نفے کے لیے دوڑتا ہے اس کا احسان کوئی نہیں ہے اور وہ عام ہوتی ہے کنجر چوڑا میں ہر ہر بندہ اس کو خرید سکتا ہے اب جو روحانی چیز ہیں وہ سوائے مومن کے اب سوال پیدا ہوگا کہ قرآن مجید کو بھی ہر بندہ خرید سکتا ہے لیکن اس کا نفع جو ہے دینی ہے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا نفع صرف مومن حاصل کر سکتا اور وہ دینی ہے یہ عام ہے خاص نہیں ہے عام چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہمیشہ خاص چیز کی قدر ہوتی ہے تو یہ شیطانی پھونک جو ہے یہ عام ہے اس سے ہر شخص نفع اٹھا لیتا ہے مومن بھی اس سے پیسے دے کر ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں جزوی نفع اٹھا لیتے ہیں جو جائز ہے اس سے ناجائز اب موبائل ہے موبائل سے ہم ناجائز نفع نہیں اٹھائیں گے اب جو وہ یہاں آ کر کھمبے لگا رہے ہیں کوئی ہم پریشان کر رہے ہیں وہ کنجریوں کی طرح بک رہے بک رہا ہے وہ جو مادی چیز ہے وہ بک رہی ہے ہر چخس بندہ اس کو لے رہا ہے لیکن مسلمان اس سے جائز نفع اٹھا سکتا ہے مادی چیزوں سے خرید کر یہ تو خرید کیا اللہ تعالی نے تو ہر چیز ہی مومن کے لیے بنائی ہے مومن کو ہے کہ تو میرا کام کر اور ہر چیز تجھ پر حلال ہے کافروں کی عورتیں بھی حلال ہیں مال بھی حلال ہے اور ان کو قتل کر دے سب کچھ پر حلال ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہے بھی تخلیق تو کسی نے نہیں کی اثر بھی کسی نے نہیں رکھا مؤثر حقیقی وہی ہے پانی میں بجلی کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے نا مؤثر حقیقی وہی ہے تخلیق بھی اس نے کی ہے زہری طور دجال جو آئے گا نا دجال وہ ایسا کام کہیے کا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شیطان کو مادی ترقی دے کر پھر مومن کی بصیرت کو دیکھتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ باطن سے ساتھ غیب کے ساتھ وہ ایمان رکھتا ہے دجال جو آئے گا نا وہ ایسا کرے گا جو اس کو مانیں گے اس کے کھیتوں میں بارش ہوگی ادھر نہیں ہوگی مردہ کہے گا مردہ زندہ ہو جائے گا وہ مارے گا پھر کہے گا زندہ ہو جائے زندہ ہو جائے گا روٹی کھانا پینا جانور یہ مسلمانوں کو بالکل نہیں آنے دے گا بہت آزمائش کا وقت ہوگا اور یہی دجال کو ماننے والے لوگ جو کہیں گے دجال خدا ہے ہر چیز اس کی ہے جو مومن کہیں گے وہ کہیں گے ہر چیز اللہ کی ہے اللہ میں ازما رہا ہے ظاہر یہاں سے ہو رہی ہے ہم موین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں حوسن ازل سارا تیرہ ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے بزرگ فرماتے ہیں بے وقوف تو مجازی سانے کو نہ دیکھ وہی جو مزاجی سانے ہے وہ خود مصنوع ہے تو اپنے آپ کو دیکھ کیا؟ کس کس طرح اللہ نے تجھے اپنے اپنی پیدائش کو دیکھ اپنی بناوٹ کو دیکھ کے کس طرح اللہ نے تو سب چیزیں بنی ہیں تجھے کس نے بنایا ہے ایک بندہ سوال کرتا تھا یہی مجھ پر تو اس کا وال بند ہو گیا دل کا پینتالیس سو اس کی تنخواہ تھی فیکٹری میں اب وہ کیا کر سکتا ہے چار لاکھ روپیہ مانگا ہے ایک وال کا میں نے کہا یہ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے हैं? اللہ نے کروڑوں نعمتیں تین ہیں اس کا نام نہیں لیتے وہ وہاں سے زہر کرا دی وہ خود چھپا ہوا ہے وہ باطن ہے لیکن مومنٹ تو باطنی آن آنکھ سے دیکھتا ہے وہ تو ادھر دیکھ رہا ہے تو تجھے جو وال ایک بند ہو گیا چار لاکھ تو نے کبھی شکر کیا کہ اللہ مجھے تونے چار وال دیے ہیں آنکھ کے دل کے اب پریشان ہے میرے پاس آئے کہ تاویز دو ماں غریب آدمی ہوں کہاں سے چار لاکھ لے آؤں تو ہم ہر چیز اللہ کی سمجھتے ہیں مادی جو علم ہے اللہ نے شیطان کو دیا ہے وہ شیطان کی پھونک ہے اور مومن اس کو استعمال کرتا ہے عارضی طور پر کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اللہ کے روحانی میرے کامل لوگوں سے ایسا کمال زہر ہو جو جزوی اور ناکس ہو جس کا نفع اس دنیا پر ہو دائمی نہ ہو اس لیے وہ وہاں سے زہر ہوتا ہے اور ہاں مسلمان مومنین پیسوں سے ہم کیوں بس والا ایک کھینچتا ہے میری طرف آؤ دوسرا کھینچتا ہے میری طرف آؤ تو ہم یہ جوتے سے استعمال کر رہے ہیں ایمان سے کہو ہم بلا کر لیں کہ یہاں تو موبائل بیچو اپنے نفع کو آ رہے ہیں یہ خرید و فروخت کا مسئلہ جو ہے اس نے جو فروخت کرتا ہے اس کا مادی نفع ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے یہ مادی کما سارے شیطان کو دیے ہیں یہ شیطان کی پھونک ہے اور علم کس نے دیا ہے اس نے دیا ہے اور وہ یہاں بندوں کو آزما رہا ہے تو دیکھنے والے مومن تو یہ کہیں گے کہ آئے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے اس لیے مولانا روم صاحب نے بھی فرمایا عاشق کے مسنو کافر بود عاشق سنو بافر بود جس کی نگاہ مصنوع پر رہ گئی بنی ہوئی چیز پر وہ کافر ہو گیا ارے جس نے مسنو کو دیکھ کر نگاہ سانے پر رکھی وہ بافر ہو گیا ہم مومن ہیں ہم چیز کا مالک اللہ کو سمجھتے آئے اور صرف ہر چیز کو مومن ہی استعمال کر سکتا ہے ارے بے وقوفوں اگر تمہارا یہی نظریہ ہے کہ دشمن کی چیز کوئی نہیں استعمال کر سکتا تو میرا سوال ہے کہ کافر خدا کے دشمن ہیں یا دوست ہیں پھر ان کو کہو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کوئی نہ استعمال کرے پھر کہاں سے کاریں بنے گی کہاں سے ارے تخلیق تو اس نے کی ہے نہ ایمان سے کہو ساری دنیا ملے کچھ ان کا پیدا کر سکتا ہے اس میں اثر بھی نہیں رکھ سکتا اور جب تک وہ اللہ خود نہ کسی کو علم دے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے مادی کمالات جو ہیں اس کا علم اللہ نے شیطان کو دے دیا اور روحانی کمال کا علم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دے دیا وہ خاص ہے وہ عام ہے وہ پائے ہے وہ پائے نہیں ہے اس کا نفع دینی ہے قرآن مجید کو ویسے اسلام میں ہر بندہ خرید بھی نہیں سکتا اگر اسلام ہوتا تو قرآن مجید کو ہر بندہ نہیں خرید سکتا لیکن یہ اسلامی قانون ہی نہیں ہے بلکہ ہاتھ نہیں لگا سکتا کافر اس کو لیکن خرید وہ سکتا ہے پیسوں سے نفع حاصل نہیں کر سکتا وہ ماتن جلا آیا تو ون نظر ون قومی لا اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ نہیں ہیں میری آیات ان کو کچھ دیتی ہی نہیں ہیں یہ بائیمان جو کہتے ہیں جی اسلام جو ہے سائنس جو ہے قرآن میں ہے یہ سب کو فر کرتے ہیں قرآن مجید توحید اور رسالت سمجھانے آیا ہے جو قرآن مجید کو سمجھا ہے جس نے اس نے پہلے توحید پر ایمان لایا رسالت پر ایمان لایا جس نے توحید کو نہ مانا اس نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں تو اللہ فرماتا ہے میری آیات تک کافرو کو کچھ دیتی ہی نہیں یہ قرآن کا اگر یہ کمالات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مخفی کیا تھی یہ آئٹم نہ بنا دیتے لیکن یہ کمالات توحیل ہے اہل روح لوگوں سے یہ مادی کمالات ہیں ان کا نفع جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے اور جس کا نفع فانی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ شیطانی لوگوں سے پھونک مرا کر زہر کرتا ہے اور مسلمان اس سے پیسے دے کر دنیاوی منافع حاصل کر سکتا ہے لیکن روحانیت سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب ہوتی نہیں کیونکہ وہ خاص ہے یہ عام ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم وہ چیز استعمال کرتے ہو انگریز نے بنائی وہ نوج بلّہ میں نے کہا بنائی نہیں ہے ماہیت تبدیل کی ہے اثر بھی اللہ نے رکھا ہے اثر ابھی کھیں چلے تمہاری کا ٹھہر جائے گی کون چیز ہے دوڑنے والی وہ اس کے حکم سے دوڑ رہی ہے میں نے کہا تیرا جواب تو ہے تلوار لیکن مجھے طاقت نہیں تم تو ہمیں مرواؤ گے سورو فلاؤن کہتے تھے کپتی کہ سب چیز پھر کی کھاتے ہو پھر تم اس کو خدا نہیں مانتے تو اللہ نے پانی کو خون بنا دیا اب بنی اسرائیل کی عورتیں جاتی ان کے نلکے میں کبتی کی عورت بنی اسرائیل کے نلکوں میں پانی تھا جب ان کے برتن میں آتا خون بن جاتا حتہ کہ وہ اپنے منہ پر پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالتے جب ان کے منہ میں جاتا خون ہو جاتا فیرون بھاگا پتے چاٹنے لگا تو پتوں میں سے بھی خون آنے لگا آخر فرون نے کہا جاؤ موسا علیہ السلام کے پاس وہ اپنے رب سے ہمیں تو میں نے کہا تم تو نامراد ہمیں مرواؤ گے اگر اللہ نے پانی ہم سے کھینچ دیا تو تم بتاؤ کیا کریں گے ہم اس لیے ہم ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے ہیں میں نے کہا جب تم بس پر چڑھو ہم شکر اللہ کا کرتے ہیں تم شکر یہودی یا شیطان کا کیا کرو اگر تم ان سے سمجھتے ہو تو شکر بھی اس کا کیا کرو ہم تو جس سواری پر بیٹھتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ اعتراض دوسرا یہودی نے یہ سبق دے رکھا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہیں یہ بس خراب ہیں مولوی خراب ہیں ایک ذہن میں یہودی نے یہ دے رکھا ہے بہت عام مرض ہے عام مرض ہے کیونکہ قوم میں ایمان ہے نہیں عقل ہے نہیں اس لیے قوم فورا بہک جاتی ہے پوری یہودیت کا میں نے کہا تم نہیں ہو یہودی ہے فنافی شیطان حکومت ہے فنافل یہود اور عوام ہے فنا حکومت تو جو بولتا ہے بل واسطہ حکومت یہود بل تو شیطان بول رہا ہے تو نہیں بولتا تو ہے بھی نہیں تو, تو فنا ہو چکا ہے کیونکہ یہ بتاؤ ایمان سے حضور صلی اللہ علیہ و وسلم سرداری نظام تھا اہل قریش سے ٹکراؤ لیا یا مولوی اور املاس عمرا سے لیا فوجیں جو جاتی تھیں کیا وہ حکومت سے لڑتی تھیں یا مولویوں سے لڑتی تھیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکومت سے ٹکراؤ لیا ارے اللہ کے بندے معاشرہ بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سے ٹکراؤ لے کر حکومت کھینچ لی معاشرہ ہاتھ میں لیا معاملات ہاتھ میں لیا معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ناممکن ہے کافر تو ہوتا ہے بولا کتا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی بے وقوف اور بولے ہوتے ہیں ایمان سے جو کافروں کے پیچھے چلے وہ اس جیسا بے وقوف اس لیے حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ جی مولوی خراب ہیں کیونکہ وہ بھی فنافل یہود ہیں وہ نہیں بولتے خود یہود ہی بول رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کھینچی اس لیے پہلے تبلیغ آئے تیرہ سال صحابہ تبلیغ کرتے رہے دس سال حضور انگار اوپر لٹائے جس طرح ادھر آیا نا کوئی کیا پتہ مشدی کوئی بجتی شجتی ہے اس نے کہا کہ صحابہ بھی پڑھے تھے اس نے حدیث کا معنی بدل دیا کیا صحابہ یہودی تعلیم پڑھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرنتھ وغیرہ یہ یہودی کتابیں پڑھو ارے وہ کتابت کا الفاظ ہے لکھنے کا ہے پڑھنے کا نہیں ہے حدیث کے معنی جس طرح اللہ مل قرآن یہاں اللہ علام القرآن کا معنی ہے قرآن کا علم دینا قرآن کا سکھانا پڑھانا نہیں ہے یہ مولوی عام کر دیتے ہیں جی جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے وہ بہترین ہے نہیں جو سیکھے اور سکھائے علم دے قرآن مجید کیا حکم فرماتا ہے اس کا علم دے اگر پڑھانا ہوتا تو کارا القرآن ہوتا اللہ ملک ماں کا مانا کارا نہیں ہے اللہ ماں کا مانا ہے علم دینا سکھانا okay. انہوں نے حدیث کے معنی بدل دیے اور پھر دیکھو ہماری وہ مثال دیتے ہیں کہ ذات کی چمبیلی کل کلڑی کلڑ کہتے ہیں نا اور چمبا شاہتی کے ساتھ یہ وہی ہیں صحابہ کی مثال جس کی گھوڑی کا ابار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے ایمان سے صحابہ وہ انجن تھے جہاں جاتے تھے کھچ کر لاتے تھے کیا صحابہ تیرہ سال ریت انگاروں پر لٹا کر نہیں پیٹے گئے ان کے سینوں پر پتھر نہیں رکھے گئے ارے صحابہ پھرے اور ان جاہل مولویوں کو کیا پتا ارے وہ محکوم تھے مغلوب تھے قیدی تھے مفتو تھے ہین جاہل بے وقوف ملا علم مرغو عقل بالا ہے پسر علم جو ہے یہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر, پر ہے تو یہ بے پر علماء ہیں عقل نہیں ہے ان کے پاس شاید. صحابہ کی مثال دے دی اور پھر بادشاہی کس کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون کس اسلام کا تھا اور وہ مفتو تھے کان کھول کر سو لو اور وہ جہل مولوی کو بھی کہہ دو کہ مفتو فاتح کو نقل کرتا ہے مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے محکوم حاکم کو نقل کرتا ہے قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے صا بھی نہیں پھرے ریت پر لٹا کر پتھر کی چاٹیاں رکھ جاتے دی جاتی تھی سینے مبارکوں پر انگاروں پر لٹا کر پیٹا جاتا تھا تو صحابہ نہیں پھرے اور ان قیدیوں سے پھر جاتے نتیجہ کیا ہوا وہی وہ مسلمان ہو گئے سور قانون یہودی کا حکومت یہودی کی تو محکوم تو مغلوب تو قیدی پھر تو صحابہ کی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے اور ہزار ولی کا شان گھوڑی کا غبار ایک ولی کی گھوڑی کا غبار ہزار مومن کو ملا دو صحابہ کی مثال دیکھو تو, تُو شرم نہیں آتی تو کروڑواں حصہ صحابہ والا پیدا کر لے ایمان سے امریکہ میں پھرتا رہے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے وہ انجن تھے جہاں جاتے تھے کھچ کر لاتے تھے صحابہ کی مثال دے رہا ہے سو تجھے تو مومن اور مسلمان کا پتہ نہیں ہے کہ مومن کون ہوتا ہے خدا کی قسم مومن بھی وہی ہوتا ہے جو مکنتی سو ہو کھینچے کھینچے نہ جہاں ملک میں دنیا میں پھرے پھرتا رہے کیونکہ وہ کھچ کر لائے گا کھینچے گا نہیں تو کھینچنے والا ہے تو صحابہ کی مثال اپنے ساتھ اور پھر اس سور کو بتاؤ عالم کو بات کرو اسے سننا ایک و تائز نے عام ایک تائز نے خاص ازن عام سنت بنتی ہے ازن خاص سنت نہیں بنتی اس میں ملا سے پوچھتا ہوں غداروں اگر یہ سنت بنا بنتی ہے تو سارے صحابہ مجرم تابی مجرم تبا تابعین مجرم ایما مجرم اولیاء کرام مجرم جو کسی نے اس سنت کو ادا کیوں نہیں کیا اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ سارے ادا کرتے کیونکہ وہ مستحب نہیں چھوڑتے یہ سور ان کے لیے حکم خاص تھا جو صحابہ اس میں حکمت تھی ایک تو وہ قیدی تھے انہیں مشقت دینی تھی دوسرا یہ تھا کہ وہ صحبت میں آ کر ان کی صحبت میں آ کر وہ مسلمان ہو جائیں یہ سنت نہیں تھی یہ حکم خاص تھا آم نہیں تھا ایمان سے کہو عام ہوتا تو سنت ولی تو مستعب نہیں چھوڑتے پھر وہ کافروں سے جا کر نہ پڑھتے اگر سنت ہوتی تو ایسے جہل بلا جو لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں ایسی ایسی مثالیں دے کر لوگوں کا ذہن ایسے بدل رہے ہیں جو سن رہے ہیں انہوں نے کہا صحابہ نے بھی پڑھا تھا پڑھنے کے الفاظ نہیں ہے کتابت کے لکھنے کے الفاظ ہیں اور وہ بھی حکم ان صحابہ سے خاص تھا حکم عام نہیں تھا سنت نہیں ہے کہ ہمیں ہم بھی جا کر وہاں پڑھے بات سمجھ گئی نا قد من اللہ ہو المو مینا ہم رسب اللہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں تم پر احسان کیا اپنا محمد دیا یہ نہیں فرمایا کہ محمد کی ذات کو اچھا ماننے کے لیے چالیس سال کافر اتنا دل سے مانتے تھے کہ صادق بھی کہلاتے تھے اور امین بھی کہلاتے تھے اور اس کے آپ کی آمد کی خوشی بھی بناتے تھے فیصل بھی آپ کو مانتے تھے حجر اسود کا مسئلہ ہے چار قبیلے آپس میں تلوار اٹھ گئی ایک کہتا ہے میرا حق ہے رکھنے کا دوسرا کہتا ہے میرا تیسرا کہتا ہے میرا چوتھا کہتا ہے میرا, کہتا ہے میرا. قتل و غارت کا امکان ہو گیا تلواریں اٹھ گئیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا سید المبیا قربان جامع تشریف لے بے سب سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے اعلان رسالت کے بعد فیصل اللہ نے فرمایا وہی ایمانے گا جو مومن ہوگا تو انہوں نے کہا امین آ گئے صادق آ گئے یہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے چارے قبیلے متفق ہو گئے تو آپ نے فرمایا چادر مبارک بچھائی ہزر اسود اٹھا کر ہاتھ مبارک سے چادر مبارک پر رکھ دیا ایک قبیلے کو فرمایا ایک طرف تو پکڑ دوسرے کو فرمایا تو پکڑ تیسرے کو فرمایا چاروں طرف چارے قبیلوں نے پکڑ لیے اب اٹھا کر لے گئے وہاں جہاں حضر اسود رکھنا تھا خوشی خوشی سے چارے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اپنے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیا چارے قبیلے قتل غرض سے بچ گئے یعنی بے ست سے پہلے جب دیکھو جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو معاہدے میں محمد الرسول اللہ لکھا گیا آپ انہوں نے کہا محمد تو مانتے ہیں ہم رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول کا الفاظ کاٹ دو باقی پھر ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے معلوم ہوا محمد کی ذات سے ان کا اتفاق تھا اختلاف جو تھا رسالت سے تھا ابو لہب بھی ساتھ تھا ماننے میں ابو جہل بھی ساتھ تھا اتبا بھی ساتھ تھا سارے کافر ارے ذات ماننے میں ساتھ تھے ذات کا بھی لاد کرتے تھے ارے کب باغی ہوئے جب اعلان رسالت فرمایا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا تمہیں اپنا رسول دیا تو بے سک ہم رسالت کا بھی الاد مانتے ہیں وما محمد اللہ رسول تم صرف محمد سے اتفاق رکھتے ہو ارے میرا محمد نہیں مگر رسول ہے قرآن مجید ہے رسالت اب کیوں رسا اب دیکھو نا یہ شریک ہیں اسی طرح میلاد جو ہے ذات کی یہ سب شریک ہے اور میں جا رہا تھا جلوس میں کلیم شیب انگریز سارے لڑکے سکول والے پتنی شیعہ سب جلوس میں سابت شامل تھے وہی ذات کا میلاد ہے خدا کی قسم ہم رسالت کا میلاد مناتے ہیں ذات کا آ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محمد نہیں مگر رسول ہے تو رسالت احکام سے تعبیر ہے رسالت کیا ہے احکام سے تعبیر ہے مما میں رسول نلا لو آبیز نسول کی شان اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے ارے جو حکم مانتا ہے اس نے ملا رسالت مانا ملاد محمد بھی مان سکتا ہے جو سور حکم نہیں مانتا اس کا ملاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے لانت جو پڑ سکتی ہے رحمت نہیں پڑھ سکتی موسمی لاد میں شامل نہیں ہے موسمی لاد میں جس میں ہر بندے کو اجازت ہے یہودی بھی بنا رہا ہے میں جا رہا تھا بس میں اسلام آباد کے عالم بیٹھا تھا میری باتیں سن کر وہ میرے ساتھ بیٹھا کہتا امریکہ برطانیہ کے سفارت خانوں نے بلایا ہمیں کہ تم میلاد کرو محفل ناتھ مناؤ ایک ہوتی ہے بدت خاص نفس شیطان اور دنیا نفس شیطان اور دنیا نفس جو ہے خواہشات تک ابھارتا ہے شیطان جو ہے ایمان پر چوٹ مارتا ہے اور دنیا کے پھر ترے حصے ہیں ایک ہے دنیاوی زندگی یہ بھی حرام ہے ایک ہے دنیا کی زندگی وہ بھی حرام ہے ایک ہے دنیا میں زندگی کہ رہے دنیا میں کمائے آخرت کے لیے یہ جو ہے دنیا حلال ہے پھر بدعتیں خاص ہیں بدعتیں خاص ہجابات خاص ہجاب خاص تو بدت سیاح بدت سیاح کہتے ہیں جس کے آنے سے کوئی سنت اٹھ جائے وہ جہانوی ہے کرنے والا بھی اور وہ بدت بھی جہانوی ہے جیسے کوئی سنت اٹھ جائے جس طرح او کے آ السلام علیکم بجائے مسواک کی بجائے ٹو پیسٹ آ گیا یہ سب جہانوی ہے بدت بھی جہانوی اور کرنے والے بھی بدعت سیاح اور جس کے آنے سے پورا دین اٹھ جائے ارے سے یہ ملاد مناتے ہیں داری منڈے بھی ہاتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے راشی سود کار یہ سب میلاد مناتے ہیں کنجریاں بھی اس میں سب اسی میں شیعہ والا مسئلہ کہ ان کا جب ملاد رسالت کو مناؤ گے تو مومن آئیں گے اور نہیں آئیں گے ان کا ملاد نہیں ہے تو جس سے پورا دین اٹھ جائے جس طرح نات خانی ہے چھوٹا بچہ ریش اور عورت نات نہیں پڑھ سکتی تم لاکھوں روپے لگاتے ہو فرشتے تم پر لانت کرتے ہیں جس طرح بچہ اٹھا ہوا ہے لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ساز بھی لگے ہوئے ہیں پھر وہ ڈانس بھی کرتا ہے ناچتا بھی ہے ادھر نات کرتا ہے ادھر شیتان انگل دی ہوئی ہے بونڈ میں کہ جو ناچ گانا کرتا ہے مرد ہے جہاں عورت ہے وہ ناچ کرتی ہے شیطان اس کی بونڈ میں انگل دیتا ہے وہ نعت نہیں پڑھ سکتا جو نعت پڑھے اور اس کی بونڈ میں شیطان کی انگل ہو وہ نعت نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے بدتیں سیاح ہے کہ نع پڑی پورے دین سے چھٹی میلاد کی پورے دین سے چھٹی <سلام> یہ میلاد نہیں ہے <سلام> فرائض واجبات سنن مقدہ تو بدت حجاب سی... خاص بدت سیہ دکھاوے کی عبادت لوگوں کو اپنی کرامات پر متوجہ کرنا کہ کرامات ولی کی نشانی نہیں ہے یہ اپنی اپنی جگہ موضوع ہے ٹائم نہیں ہے مختصر میں آپ کو تو بداتے مجھے کہنے لگا کہ انہوں نے بلایا انہوں نے کہا میلاد شریف کرو نعت خانوں کی محفلیں مناؤ کرت پڑھاؤ قرآن مجید حافظے پڑھاؤ پیسے ہم دیں گے گیارویں شریف کرو جتنا خرچہ کرو پیسے ہم دیں گے تم ایسا علم نہ بلاؤ جو ہمارے خلاف بولے ہماری تہذیب کے خلاف بولے ہمارے قانون کے خلاف بولے اور علم بھی نہ پڑھاؤ باقی سارا خرچہ ہم سے لو اس لیے حافظے بہت ہیں اللہ حافظ ہو کل جاہل ارے حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے سمجھ سمجھا نہیں سکتا اس لیے وہ نہیں روکتے وہ میلاد شریف سے نہیں روکتے ہیں جو شیطان دین کا نام نہیں دیتے ہوئے میلاد کے لیے چھٹی ہے موجودہ حکومت ایسی ہے نا میلاد پر کہیں پابندی ہے نہیں ہے کیونکہ یہ عام ہے سکول والے شیطان بھی منا رہے ہیں کنجر بھی منا رہے ہیں مجوسی بھی منا رہے ہیں سب برطانیہ میں بھی منائی جاتی ہے میلاد رسالت مومن منائے گا بےست کی میلاد اللہ نے یہی فرمایا میں نے احسان کیا تم کو رسول دیا اس نے آ کر تمہیں جنت دو کی خبر دی لوگوں ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے بحث میں کیا کمی تھی بحست میں کیا کمی تھی وہاں اللہ تعالیٰ اسی کسی بحث میں ڈال دیتا دوزخ والا کہتا میں کس کسور کے لیے ہوں بہشت والا کو کس وجہ سے اللہ نے ڈال دیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے آمال سے دوزخ لے اور اپنے آمال سے بہشت لے آؤ تو یہاں بحث لینے آیا ہے یا بحث لے گا یا دور لے گا کمانے کے لیے آئے ہیں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ارے ہم بے وقوف ہیں کھانے پینے کے لیے جنت میں کیا کمی تھی ایمان سے کوئی کمی تھی ہم نے نہیں سمجھا یا ہم کمانے کے لیے آئے ہیں اب اس ماحول جو اب گزر رہا ہے ہم دیکھتے نہیں کہ مومن جو ہے وہ منفی اثرات مثبت اثرات دونوں دیکھتا ہے منفی بھی دیکھتا ہے مثبت بھی کافر مثبت پر خوش ہے ارے ہم خوش ہیں بجلیاں پنکھے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں جس قوم کو غرق کرنا چاہوں ختم کرنا چاہوں وہ میری بے فرمان ہو تو پہلے ختم نہیں کرتا ہوتی بے فرمان ہے ہر طرف سے چارے طرفوں عیاشی کے دروازے کھول دیتا ہوں ہر چیز عام کر دیتا ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں ان کی جہ کاٹ لیتا ہوں ارے خدا کی قسم اگر اللہ تعالی ہمیں ختم کرنا نہ چاہتا تو اتنا یاشی کے دروازے نہ کھولتا ہیں <سؤال> بے فرمان اور مرات اتنا ہے کہ گنتی سے بے شمار ہیں خوف کرو خوش عم نہیں ہوتے غافل نہیں ہوتے اس سے اللہ تعالی دیکھو پہلے لوگوں کو ہمارے بڑوں کو سیر ہو کر روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی پیدل چلتے تھے <سؤال> عمریں کتنا تھی حضرت اسرائیل السلام اور یاقوب علیہ السلام کی دوستی تھی دنیا کی بے ثباتی آپ کے ذہن میں آ جائے نا ایمان سے پھر آپ دنیا ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے ہمیں اس بے ثباتی سے یقین نہیں ہے خدا کے قانون سے ہمیں یقین نہیں آئی علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی میں عام تقریروں میں یہ بات بتاتا ہوں تاکہ ہمیں دنیا سے محبت کم ہو جائے امیدیں لمبی ختم ہو جائیں ہماری کہ امید لمبی جو ہے یہ دین کی راہ پر ہجاب ہے فرمایا ملنے آئے روح قبض کرنے عرض کی روح کا ملنے آیا اچھا جب روح قبض کرنے آئے کاسد بھیج دینا حاضر دوبارہ آ گئے ملنے آئے روح قبض کرنے آئے یا نبی اللہ میں روح قبض کرنے آیا تو نے تو وعدہ کیا تھا میں کاسد بھیجوں گا تو ویسے آ گیا آپ نے ارض کی یا نبی اللہ میں نے تین کاسد بھیجے ہیں تین کون سے ایک آپ کے سفید بال ہو گئے یہ میرا پہلا کاسد ہے بعض درویشوں نے سنا ہے بعض نے نہیں سنا لیکن اس وقت یہ بات ہر ایک کے کان میں پہنچانا ضروری ہے سفید بال ہو گئے پھر پھر آپ کمزور ہو گئے پھر پھر آپ ٹیڑھے ہو گئے یہ تین قاصد میرے آئے ہیں آپ کے پاس اب غور سے سنو کہ ہر چیز اپنی جوانی کو فصل یا کوئی چیز جوانی کو پک کر کٹے اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا زندگی کی جوانی کیا ہے سفید بال ہوں کمزور ہو ٹیڑھا پن ہو جو زندگی اپنی جوانی کو پک کر کٹی اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا بعض لوگ آتے ہیں جی دعا مانگو ہمارے ماں باپ کتلے چار پائی پر پڑے ہیں پیشاب وہیں تو وہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو لے لے الٹا خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ فصل پک کر کٹی جو آج سے ساٹھ سال پہلے تھی جب بزرگان دین فرماتے ہیں موت یہ رویہ بدل دے نوجوانوں کو پکڑنے لگ جائے نوجوان موت عام ہو جائے وہ طریقہ جو آج سے ساٹھ سال پہلے تھا ایک سو بیس تیس یہی طریقہ کوئی لاماشا پتہ نہیں سالوں میں کوئی چھوٹی موت ایسی وارد ہوتی تھی ورنہ اتنا نہیں آج کل میں ہر جگہ تقریباً تقریر کے لیے جاتا ہوں پتہ نہیں آپ ہی جہاں جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں کا مشاہدہ کریں کہ نوجوان موت عام ہو گئی ہے چھوٹوں کو موت پھڑ رہی ہے اب غفلت کا وقت نہیں آئے بزرگ فرماتے ہیں خدا کی ناراضگی ہے تم تو ترقی کہتے ہو اصل چیز تو زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو میرے کام کرو تمہیں میں دنیا میں بھی برتنے دوں گا اور آخرت بھی اچھی دوں گا اور ایک بات اور بھی سن لو کان کھول کر سنو باتیں رزق جو ہے بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس طرح آپ کے گھر والے مانتے ہیں آپ سے شام کی صبح کی آپ کو فکر لگی ہوتی ہے ہر چیز لے کر دیتے ہیں تو گھر والے کہاں اور وہ مالک کہاں ہمیں تو پتہ نہیں گھر والوں کو آج کیا ضرورت ہے اس کو تو پتہ ہے بلکہ بہتر شخص وہی ہے جو اللہ سے رزق نہ مانگے وہ بغیر مانگے دیتا ہے خدا کی قسم ارے نہ مانگنے والے کو زیادہ دیتا ہے اور ایمان جب تک بندہ محبت نہ کرے جب تک ایمان مانگے نہ اللہ دیتا ہی نہیں خدا کی قسم یہ یاد رکھنا اس لیے ایمان کی کمی ہے کہ ہم سارا دن رزق مانگتے ہیں اللہ تبارک واد سے ایمان نہیں مانگتے اور یہ کان کھول کر سن لو ہر وقت اللہ سے ایمان مانگو ایمان سے محبت رکھو جب تک ایمان سے محبت نہیں رکھو گے ایمان مانگو گے نہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ہی نہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الباطل کا کا باطل جو ہے جب انتہا کو آئے وہ مٹ جاتا ہے مٹنے کے لیے آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے اللہ نے دی جس طرح پانی پہ اوپر جو بلبلہ آتا ہے اوپر آ جاتا ہے نہیں بھائی پانی کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتا اوپر ہے آتنا مٹنے کے لیے ہے ارے باطل اسی طرح جب اوپر انتہا کو آ جائے وہ مٹ جاتا ہے مسلمانوں خدا کی قسم یہ منافق کا منافق کی نشانی ہے جو آج کل قوم یہ اتنا امید رکھی ہوئے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے باطل کو بکا سمجھی ہے یہودی کو خدا سمجھا ہے کہ خدا کے قانون کو بکاو ہے باقی ہر ایک کے قانون کو فنا ہے دنیا میں نشے و فراز ہے بندے ہوں گے مکان ہوں گے بیٹھنے والے نہیں ہوں گے اور ایک زمینیں ہوں گی کاشت کرنے والے نہیں ہوں گے کیا پتہ کیا روزی کا اللہ تعالی سبب ہوگا یہ تو سمجھتا ہے منافق کہ یہ بچہ پڑھے گا پھر یہی یہودیت رہے گی ارے یہی سور انتے رہیں گی یہی باطل رہے گا اور تیرا بچہ پھر مزے سے لوٹتا رہے گا یہ منافق کی نشانی ہے مومن کی نشانی نہیں ہے <سؤال> اب بندے کی زندگی کا سوچو کان سوچ کر سنو <سؤال> بچوں کو یہ کنسو سا کنباہلی کم نارا اپنے آپ کو میری آگ سے بچا لو اور اپنے خاندان کو بھی میری آگ سے بچا لو قرآن مجید کی نص سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں ایمان والے اس بات کو سمجھیں گے لمبی امید نہیں رکھیں گے اسامہ نے ایک مہینے کے لیے کوئی لونڈی خرید لی ادھار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اتنا لمبی امید میں تو آنکھ کھولتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بند کرنے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا لمبی امید اتنا رکھنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے یہ منافقین کی نشانی ہے بچوں کی زندگی کا سوچو ارے روزی کا مت سوچو عظام میں بیٹھے ہیں کوئی وقت صبح ہم نہ ہوں حضرت حدیث پاک حضور صاحب چیز صاحب نے آپ کو سنائی ہے کہ ظالم بادشاہ حاکم ہوں بدماش نمائندے ہوں گانے باجے میں مشغول ہوں زکات کو ٹیکس سمجھیں اسی طرح بہت سی باتیں ہیں ماں کی عزت نہ کریں لیکن ایک بات سن لو ماں کی عزت مادی طور پر دنیاوی طور پر کر سکتے ہو اس کا حکم ماں باپ کا دین میں نہیں چلتا اللہ تعالی فرماتا ہے لا تاج دو قومی یو مینو نبل ہے یو ودو ناد اللہ و رسول ہوں وا آبا ہوں اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ مان نہیں مانتا مومن کو نہیں جائے اگرچہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں بہن بھائی کیوں نہ ہوں خاندان بھی کیوں نہ ہو تو وہ باتیں حدیث پاک کی روح سے وہ بھی گانے باجے گانے باجے میں قوم مشغول ہوگی تو آپ نے فرمایا زلزلے آئیں گے انتظار کرنا زلزلوں کی پاکی آندھیوں کی زمین میں دھنس جانے کی آپ جائیں نا وہاں کشمیر میں وہ رشتہ دار بتاتے ہیں یہاں ہمارے رشتہ داروں کی بستیاں تھیں لیکن غائب ہیں چال سکول کوئی سکول دھن سے گئے اسی, اسی فٹ تک بعض تھانے دھن سے گئے اسی, اسی فٹ تک خلا رہا تقریباً نو لاکھ بچہ گیا پھر بھونکتے ہیں جی اللہ نے چھوٹوں کو کیوں پکڑا جو چھوٹے پاٹ اللہ ہی جانتا ہے خضر علیہ السلام نے مارا نہیں تھا قتل کیا تھا تو موسا علیہ السلام یہ نہیں رسول کا علم ارے رسول شریعت پر ہوتا ہے اس لیے آپ نے شریعت پر حکم دیا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا بچے کو تو خضر علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ خدا میں نے بعض کہتے ہیں اور موسا علیہ السلام تھا بعض کہتے ہیں یہی تھے تو پھر بھی وہ شری آپ یہی تھے تو آپ اینی خضر علیہ السلام سے شان میں کب تھے یہ غلط عقیدہ ہے آپ کی شان بہت بالت علم بھی لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت پر ہوتا ہے تو وہ بات نہیں راستا تو آپ نے فرمایا یہ ایسا بچہ تھا بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا تو جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے جو نو لاکھ بچوں کو کچل کر اللہ نے رکھ دیا یہ اسی تعلیم کی وجہ سے کہ یہ سور بڑے ہو کر پتہ نہیں کیا کرتے ان کا ہی فائدہ اسی میں ہے جو اللہ نے ابھی چوک لیا ان کو حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صدیق اور میرے عمر کی پیروی کرنا اور جگہ فرمایا علیکم بے سننا و وہ سننا تھے میں نے ایک اہل خبیص کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علیکم کمبے حدیثی انہوں نے فرمایا علیکم کنبے سننا کیونکہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لوگو ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا کوئی حدیث افراد کے لیے خاص ہے کوئی فرد کے لیے خاص جس طرح ایک بھی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شوہر مر گیا آپ نے فرمایا تو ابھی شادی کرے جب کہے تجھے اجازت ہے وہ حکم اس کے لیے تھا اس لیے ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا بعض قوم کے ایک قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگا رہو اونٹ کا پیشاب پیو تو وہ قوم بیمار تھی ان کا علاج تھا وہ اس قوم کے لیے خاص تھا بعض افراد کے لیے بعض وقت کے لیے خاص ہیں بعض منسوخ ہیں اس لیے آپ نے فرمایا علیکم کنبے سننا تم میری سنت پر ہو جاؤ بس سننا تھے خلفائے اہل سنت والجماعت جماعت اسی طرح کہلاتے آئے ہیں نا تو وہ حضرت امیر عمر اٹھ کھڑے ہوئے پریشان حالت خوف زدہ حالت میں کہ ٹڈی نظر نہیں آ رہی مکڑی خدا کا عذاب آنے والا ہے یہ مکڑی آتی تھی بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے آج سے تیس سال میں نے دیکھی پہلے آتی تھی لاکھوں کی تعداد میں آتی تھی ہم یہ گھی والے جو تھے نا ان سے لکڑی مار مار کر ان کو اڑاتے ہر چیز کھا جاتی تھی سورج نہیں نظر آسمان نہیں نظرتا تھا اتنا آتی تھی ہر سال تقریباً آتی تھی اور وقت وہ کیسا تھا امن کا زندگی ایک سو بیس تیس تھی اور ہم جنگل میں بیٹھتے تھے اپنا بوہ کھول دیتے تھے جانور شام کو چوک کر گھرا واپس آ جاتے تھے خود بخود ایمان سے ہم جاتے نہیں تھے تو وہ مکڑی تیس سال سے نظر نہیں آ رہی پھر آپ نے ایک یمن بھیجا بندہ ایک شام بھیجا یمن والا اتنا مکڑی لایا آپ نے ایسے چھوڑ دی فرمایا عذاب اللہ کا نہیں آتا خوش ہو گئے تو صحابی صحابی حضرت امیر عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ بی, بی عائشہ صدی کا ردی اللہ تعالی انہا سے سوال کیا اور تو نے کہ امر مومنین عذاب کب آئے گا آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے بعض کہتے ہیں جی بی بی پاک نے زنا کا نام لے لیا ارے قرآن میں نج... نہیں یا قرآن مجید میں بی بی پاک کیا نہیں پڑتی عورتیں لا تقرب اس دن آپ ہیں ازانیہ تو ونزان یا نہیں پڑھتی ارے شریعت کا مسئلہ بنانا قرآن کا یہ سراپا حیا ہے فرمایا شرابیں پیے جائیں اور گانے باجے عام ہو جائیں اللہ کا عذاب آئے گا بی بی اوم ال تمام مومنین کی ام، امی کا قول ہے کیا آپ سچ مانتے ہیں یا بی, بی, بی, بی پاک کے قول سے بھی ہم عذاب میں ہیں قرآن سے حدیث سے صحابہ ہم تو غافل ہیں آنا ہی نہیں مولوی کہتا ہے تو تو بخشا ہوا ہے آنی نہیں موت موت نے چھوٹو کو پکڑنے شروع کر دیا امام کرتوی سرکار فرماتے ہیں حاکم بے دین ہو بد مذاب ہوں ارے ظالم جو قتل کر دے فرماتے ہیں وہ اچھا ہے جو حاکم بے دین ہے وہ سور فرا کی طرح خود بھی غرق ہوتی ہے حکومت قوم کو بھی غرق کرتی ہے قوم کو بھی غرق کرتی ہے حاکم بے دین ایمان سے کہو روس میں زلزلہ آیا چار لاکھ روس میں آیا چار لاکھ ترکی میں ڈیل ڈاک ستر پچہتر ہزار ایران میں اور سمندری طوفان ہے تین لاکھ چار لاکھ سے دنیا میں بندہ کہیں نہیں گیا میں تو اس حکومت سے حیران ہوں کہ پاکستان کی حکومت سور ہے کیا ایمان سے تیس لاکھ بندہ مر گیا تیس لاکھ بادشاہ بے دین ہو تو معاشرت و مولوی کو بادشاہ کو تو کچھ کہتے نہیں دشتر. ایک بادشاہ جا رہا تھا تو ایک بندہ فقیر تھا اپنی گائے کا دودھ نہ رہا تھا گائے کا دودھ نہ رہا تھا تو ایک گائے نے تین گاؤں جتنا دودھ دیا دو نے ایک ایک اب گھر آیا اس نے کہا یہ گائے چھین لینی چاہیے تو سات لشکری لے گیا وہاں پہنچا تو دیکھا وہی گائے نچو رہا ہے اور گائے ایک گائے کے دودھ سے بھی کم ہے اس نے کہا یہ کیا اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے اس لیے برکت نہیں رہی دھو میں اورنگزیب پریشان تھی سبزی مہنگی ہو گئی سودے مہنگے ہو گئے اورنگزیب دوڑا کہ مجھ میں کیا قصور ہے اپنے پیر کے پاس جو میری عوام پریشان ہے سبزی مہنگائی میں ہے عوام پریشان ہے آپ نے فرمایا تو نے کوئی سنت چھوڑی ہے غور سے سننا بھائی غور سے آپ نے یہ تو مولوی کے پیچھے لگی ہوئی ہے عوام فرمایا تو نے کوئی سنت چھوڑی ہے سوچ کر کہاں پانچ نمازیں میں نے بگوے بغیر مسواک کے پڑھی ہے میرا مسواک گم ہو گیا فرمایا جا مسواک کر عوام پریشانی دور ہو جائے گی اورنگزیب گیا مسواک مش, کیا اور پریشانی دور ہو گئی عوام میں مہنگائی ایمان سے کہو سوچو ہیں ہاکم مسواک نہ کرے عوام پریشان ہو جائے ارے جو فارائز واجبا سنان مقدہ چھوڑ دیں پھر شرابیں پیے زنا کریں حرام فس کو فجور کے آلہ بڑے قسم کے وہ مرت کے پھر عوام کو کہاں سکون ملے ایمان سے کہو بھائی مولوی پر نگاہ رکھنے والے مہنگائی حکومت وہ ایک شیر ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے اس میں ایک شیر ہے ایک غور سے سننا اس تعلیم اس سکول کے ظلم اور موجودہ حکومت کی انتہائی بے وقوفی ڈاکٹر مہنگا ہوگر اس شیر میں ہے ڈاکٹر مہنگا ہوگر راشی مہنگا ہو اگر اندھی حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے پھر آگے میں کہتا ہوں ظالم حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے ارے بے وقوف حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے بدماش حکومت کا سمجھ جو حفاظ ہیں لگا دو مسلمانوں ایسی سی صبح تین روپے ریڑی والے سے لیتا ہے تحصیل میں ریڑی والے کے پاس ریٹ ریسٹ لکھے ہوئے ہیں ہر چیز کی بے مہنگائی نہ کرو لوگ عوام خوش ہیں کہ سبزی والے جو غریب سارے منڈی والے کے دینے والے ہیں مکروز ہیں ان کی مہنگائی پر ان کو دید ہے ارے ڈاکٹر کی مہنگائی پر ان سورو کو کیوں دید نہیں ہے بے شک, بے شک. جس سے ہر غریب امیر کا تعلق ہے ڈاکٹر بیس روپئے کی دوائی کے چالیس لے سکتا ہے دگنے ہاتھ دکھانے کا کوئی پیسہ نہیں آئے حرام ہے ان سورو پر پھر پیسہ لینا اور پانچ سو روپیہ ہاتھ دکھائی پانچ منٹ کے بے شک. کیوں ڈاکٹر کی مہنگائی پر سورو تم کیوں اندھے ہو وہ قوم کا خون چوس رہے ہیں غریب اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا لاکھوں روپئے لیتے ہیں پریشن کے بیس بیس تیس تیس ہزار عیاشیاں اڑا رہے ہیں یا سورو تم کو ان کی مہنگائی نظر نہیں آتی اللہ راشی مہنگا ہو کر ایمان سے رشوت کی مہنگائی پر کوئی کنٹرول ہے معلوم نہ حرام کھانوں والے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی پٹواری کو ایسی سور نے چاپا نہیں مارا کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا حرام کھانے والوں سے لاکھوں روپئے شام کو کما لیتے ہیں جو مانگے لے لیتے ہیں ان کی مہنگائی نہ رشوت پر کنٹرول ہے نہ ڈاکٹر پر کنٹرول ہے کرو کنٹرول ہے تو غریب سبزی بیچنے والے پر ہے پھر فرمایا عالم حق نہ کہیں خدا کا عذاب آتا ہے امام کرتبی سرکار عالم حق کہنا چھوڑ دیں پیسے لے کر جیب میں اور قوم کو اندھا رکھے اب قرارداد پاس کی ہے ملتان میں کاغمی سب ملے ہیں سب مل کر انہوں نے قرارداد پاس کی ارے خدا کی قسم غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے ارے ولی تو موستاحب نہیں چھوڑتا یہ کاغمی کون سا ولی تھا جو واجب کو ترک کر گیا پردہ واجب ہے مسلمانوں سنت کا تارک ولی نہیں ہو سکتا تو واجب کا تارک کہاں ولی ہو سکتا اور پھر امام غزالی نہ موین الدین چشتی کو لکب دیا نہ داتا صاحب کو دیا ارے کسی ولی کو جو ولیوں کے بادشاہ ان کو غزالی کا لقب نہیں دیا ارے غزالی کا لقب اسے دیا جو بے غیرت تھا ارے یہ غزالی رقدما نہیں ہو سکتا غزالی یا صرف ایک تھا جس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موس علیہ السلام کے سامنے آہ پیش کیا مشرق مشرق سے مغرب سے لے کر اس غزالی کو جانتے ہیں اور وہ فرماتے کیا ہیں دو دفعہ عورت باہر نکلے دو دفعہ ایک تو جب شادی ہو جب اس کا موت ہو دو دفعہ عورت باہر نکل سکتی ہے اگر نکلے بعد میں تو بوڑھی ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لے اور پرانا برقع پہن کر بوڑھی ہو کر جائے تاکہ کوئی مسلمان توجہ سے اس کی طرف نہ دیکھے کہ اس کی آنکھ کا زناح بن جائے یہ ہے گزالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی بہترین بہترین سے بہترین عورت کون ہے بی بی فاطمن مانو گے اس کی بات کو آپ نے عرض کی ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جس کو غیر مرد نہ دیکھے اور وہ بھی غیر کو نہ دیکھے یہ بہترین عورت بلشاو ہے بلشاو اب بزرگان تین فرماتے ہیں ہر چیز کا زید اس کے الٹ اتنا ہوتا ہے اب لامحالت اور بدترین عورت وہ ہوگی جس کو غیر مرد دیکھے یا وہ غیر کو دیکھ, آپ نے گلے سے لگا دیا فرمایا رسول کی بیٹی جو تھی بات بھی اونچی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ خوشی سے سینے سے لگا دیا کہ میری بیٹی نے کیسی بات کی کتنا آپ کو پسند آئی عالم حق کہنا چھوڑ دیں عذاب آئے گا پیر وہ بن جائیں جو شیطان نے عرض کی یا الہ مین کوئی میرا قاصد ہے اللہ نے فرمایا یہ فال پانے والے جادوگر یہ سارے تیرے کاسد ہیں حساب کرنے والے پہلے بھی بتایا تھا حساب کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے یہ بریلویوں کو عورتیں اکثر دیکھو تو بس یہی حساب کا کام ہے پیر شریعت کا حکم نہ دیں علم دین کا لوگ ان کو پہنے کے لیے نہ کہیں اللہ کا آتا ہے آخری فرمایا عورتیں بے پرد ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے مانتے ہو کے قول ہیں یہ سارے عورتیں بے پرد ہیں نا بکریوں کی طرح چل رہی ہیں باہر پردے کا نام ہی نہ لو تو ہم نے اپنے لیے ختم کرنے کے اسباب خود بنا رکھے ہیں عورت جب بگڑ جائے مرد بھی مرد کا کیونکہ نیک عورت جو ہے نا وہ نصف ایمان لاتی ہے اور بری عورت جو ہے وہ سارا ایمان لے جاتی ہے بغیرت کر دیتی ہے اس لیے وہ عورت کو بگاڑ رہا ہے عورت کو بگاڑ رہا ہے عورت بے پر اور جو اچھی عورت ہو نسل بھی اچھی ایک عورت لڑکی تھی اندرونی وہ ایمان رکھتی تھی اس کا باپ کافر تھا تو اس نے گیا اس پر عاشق ہو گیا اس نے کہا تمہارا دین قبول کر لے تو ہم میں تو جی, تیرے سے نکاح کر لوں گی تو میرے باپ کے پاس گئی وہاں تو اس نے کہا ہاں میں دین چھوڑتا ہوں تو اس لڑکی نے تھوکا اس کے منہ پر اور کلمہ پڑھی اس لڑکی نے کہا جا بے دین تو نے میرے لیے دین کو چھوڑ دیا مجھے تو پسند نہیں ہے اللہ نے اس لڑکی سے کئی نبی پیدا کیے لم اقبال نے فرمایا نا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں مادا نے زر نے فولاد بن سکتی نہیں حضرت امیر عمر پھر رہے ہیں ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے وہ کہتی ہے جی ہمارے امیر عمر صاحب ناراض ہوں گے ان کا حکم ہے پانی مت ملاؤ ماں اس نے کہا امیر عمر دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا ماں امیر عمر نہیں دیکھ رہا امیر عمر تک خدا تو دیکھ رہا ہے تو آپ لڑکی کو لے گئے فرمایا یہی بات پھر کر کہ امیر عمر نہیں دیکھ رہا امیر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے وہ کہتی تھی اور آپ کی آنسو جاری ہوتی تھی تو آپ نے اس کا نکاح نے بیٹے سے کیا پھر عمر بن عبدال عزیز اس سے پیدا ہوئے عورتیں بے پارد ہوں تو آپ نے فرمایا پھر عذاب آئے گا اب قرآن کی نص سے حدیث پاک سے حضرت امیر ملک کے کول سے بی بی پاک سے کے فرمان سے امام کرتبی کے فرمان سے سارے آسار ملتے ہیں نہیں ملتے بھائی ہم عذاب میں ہیں نہیں وہ یہودی ہماری عورتوں کو نکال کر باہر اس کا سارا زور اسی میں ہے کہ عورت کو تم بے پرد کر دو بے دین کر دو مرد بے دین ہو جائیں گے نسلیں اچھی پیدا نہیں کریں گی اسا ہم اس وقت ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے کچھ کما لینا چاہیے آخرت کے لیے کچھ کما لینا چاہیے اور پھر ہم دعا کریں اور ہمارا کوئی بس نہیں آئے لانی نہیں سکتے جلوس کے ہم قائل نہیں ہیں توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں لڑنے کے قائل نہیں ہم ہیں ہم دہشت گرد ہیں ہیں حق کہنے والے اگر حق کہنا دہشت گردی ہے تو پہلا دہشت گرد میں ہوں دعا مانگو اللہ سے اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار, کو ہتھیار نہیں ہے دعا اللہ سے ایک بندہ غریب تھا مچھلی اس کو بڑی ہاتھ میں لگ گئی تو وہ آ رہا تھا آگے حاکم ظالم آ رہا تھا اب اس نے سوچا یہ مچھلی مانگے گا اگر نہیں دوں گا تو مارے گا اگر دوں گا تو پیسے نہیں دے گا اور میں غریب ہوں خوش ہو کر آ رہا تھا اس ظالم نے مچھلی مانگی اس نے نہ دی دل سے دعا مانگنے کی بات کر رہا ہوں ترسد آہے مظلوم مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے نا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں مظلوم کی آہ کے لیے کھل نہیں جاتے کھلے ہوئے ہیں دل سے آہ کرتے ہیں ہم ان ظالموں کے لیے جو ہمارا خون نوچ رہے ہیں بےمان ہماری آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں اور ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں کیونکہ عزت جان مال کا تحفظ جو پہلے بھی کہا تھا عزت کا تحفظ مال کا تحفظ جان کا تحفظ یہ حکومت پر فرض ہے اگر نہیں دیتی تو وہ ظالم ہے بدماش ہے لٹےری ہے پھر بھی ان بے و ظالموں سے پوچھو کہ دنیا کے جزوی حصے کے بعد جائز تنقید جائز مشورے ارے ہم سے جرم ہو جائے سوروں ہمیں لٹا لٹا کر پیٹتے ہو اور تم ظالم و سبب تم ہو جرم کا ہم تمہیں زبانی بھی نہ کہیں جائز تنقید جائز مشورے جائز مطالبات عوام کے بنیادی حق ہیں سوائے سور حکومت کے دنیا کی کوئی حکومت اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتی بغاوت یہ ہے کہ قوم جلوس نکالے اٹھ ہو کہ یہ حکومت اتر جائے ان ظالموں کو تو پتہ نہیں بغاوت کیا شاید ہے یہودی تعلیم پڑھے ہوئے یہ ہمارا حق مارتے ہیں ارے ہمیں نہ مال کا تحفظ دو نہ جان کا تحفظ دو نہ عزت کا تحفظ دو اور لٹیرے تم صرف ہمیں مارنے پیٹنے کے لیے بیٹھے ہو بہر سارا امن ہے اجنسے والے شام ف مسجد میں آ جائیں گے باہر لوٹ گھسوٹ خزانے لوٹے جا رہے ہیں ہر جگہ ڈاکو کھڑے ہیں سڑک پر ہیں ان ظالموں کے لیے دیکھو تو مسجد میں آ رہے ہیں اجنسیاں مسجد میں ہیں سارا دن کو کام بھی یہی ہے تو وہ آیا اس نے مچھلی کہا دو اس نے کہا میں غریب ہوں میں نے روزی کے لیے یہ مچھلی ماری ہے پیسے دے دے اس نے کہا پیسے نہیں دوں گا اس کو مار کر مچھلی چھین لی اب وہ گیا اس نے گھر کو دے یہ مچھلی پکا اور جو مجھے کھلا اب وہ فریاد کی اس نے یا الہ لال میں آپ سے فریاد دل سے کرتا ہوں اس جہان میں اس کا بدلہ لے میں آخرت میں نہیں وہاں تک نہیں میں رہ سکتا انتظار نہیں کر سکتا یہی بدلہ لے لے اب اس کی عورت نے مچھلی بھون کر اس کے آگے رکھی تو مچھلی زندہ ہو کر اسے ڈھس لیا وہ بھونی ہوئی مچھلی اس نے فریاد سن لی نا اللہ نے دل سے جو فریاد کرو وہ سنتا ہے ہم لڑ نہیں سکتے اس کے آگے فریاد تو کر سکتے ہیں تو ڈھس لیا وہ گیا ڈاکٹر حکیم کے پاس اس نے وہ انگل کاٹ دی درد آگے بڑھا یہاں سے کاٹا پھر آگے بڑھا یہاں سے کاٹا پھر آگے بڑھا اس نے کہا حکیم دانا تھا اس نے کہا تو کسی سے ظلم کیا ہے کیا معافی مانگ اس نے کہا ہاں میں نے مچھی چھینی ہے وہ گیا اس کے پاس معافی مانگی دل سے توبہ کی کہ یا الہ مین پھر ظلم نہیں کروں گا رات کو سویا صبح اٹھا وہ بازو سالم تھا اس کا تو آر... آر... آر... آر... ہم بھی دل سے فریاد کرتے ہیں سارے ملکل کر فریاد کرو یا الہ لال یہ ظالم ہمیں لوٹ کر عیاشیاں اڑا رہے ہیں ارے حضرت عمر کے وقت ایک فوجی نے مرغن غذا کھائی آپ نے اٹھا کر بہر پھینک دی نیچے امیر المومنین یہ ضائع کر دی فرمایا یہ عیاش ہو جائے گا فوجی یہ جنگ کے تکالیف برداشت نہیں کرے گا یہ لڑ نہیں سکے گا مرغن غذا کھا کر اس کا نفس کو خراب کرتی اس لیے میں نے ڈول دی مسلمانوں صحابی کا نفس ہیں مرغن خزا کھائے تو وہ عیاش ہو کر نہ لڑ سکے ارے جن کے نفس بھی شیتانی ہوں بکرے مکھن کھائے پورے ملک کے خزانے یہی فوجی ظالم لوٹ رہے ہیں اندو کی طرح یہ برش رہے ہیں قوم پر پھر ان کو کیا غریب کا احساس ان کو کیا یہ لڑیں گے کیا انہوں سے ملک دے رکھا ہے انہوں نے ملک بیچ دیا ہے ارے یہ ظالم ہمارے لیے ہیں خدا کی قسم بہادر اسے نہیں کہتے جو عوام پر ظلم کرے ارے ظالم و عوام چنتی ہے عوام پر ظلم کرنے والوں کا نام چنگیز خان ہے جنہوں نے باہر فتوحات کی محمد بن قاسم بنے محمود غزل نبی بنے دل حکومت بوز دل باہر رام رام اور ہمارے لیے شیر ہے یہ ہماری حکومت ہے دس لاکھ ڈاکو کی قیادت میں لوٹ رہے ہیں یہ فوجی ڈاکو ہیں نا اور کیا ہیں خدا کی قسم اگر دہشت گرد ہیں پہلے بھی کہا ہے میں نے اگر دہشت گرد ہیں بہمان ظالم ہیں تو دنیا کے فوجی ہیں آٹھ سو سال پہلے مسلمانوں چلے جاؤ مجھے ثابت کرو کہ کافر بھی کافروں سے فوج سے فوج لڑتی ہوئی آئی ہے آٹھ سو ایک بندہ ثابت کر دو کہ کسی فوج نے عوام کو مارا ہوسے سور دنیا کے فوج ہمیشہ فوجیں فوج سے لڑتی ہوئی ہے اسلام میں تو یہی آئے ارے کافروں میں بھی ثابت نہیں آئے کہ فوج عوام کو مارا ہو آج کل کے فوجی وہ کتنا سور دہشت گرد ہیں کہ عوام کا بیڑا غرق ستیا ناس کر دیتے ہیں جہاں جنگ کرتے ہیں سور ادھر بھی عوام کو مارتے ہیں اور ادھر بھی عوام کو مارتے ہیں خدا کی قسم عوام نتی کو مارنے والے بزدل بدماش دنیا کے ظالم دنیا کے دہشت گرد آج کل کے دنیا فوجی ہے دنیا کے فوجی ہے عوام کو مارنا کہیں ثابت کرو یہ کہاں کی بہادری ہے کہ نیحتی عوام کو ایٹم مار مار کر ستیہ کر دیتے ہو ظالموں اور دہشت گرد ماولوی ہے مرغان خا آپ نے پھینک دی یہ عیاش ایمان سے نہیں لڑ سکتے اور بے غیرت میں ڈیفینس سے گزر رہا تھا ان فوجوں کی عورتوں کو میں نے دیکھا میں نے کہا ایسے دلے کیا لڑیں گے یہ تو قوم کو بھی برباد کریں گے کنجریاں جیسے آ رہی ہوں خدا کی کس ایسے آ رہی تھی یہ مسلمانوں اساتذہ تنظیم پاکستان صوبہ پنجاب یہ ان کی موہر ہے کرتا سے اب انہوں نے رسالہ لکھا ہے اور انہوں نے سارے بارہ صفوں میں تعلیم کے کفر لکھ کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ مشرق سے لے کر مشرق سے مل کر قوم کو کافر بنا رہا ہے پڑھنے والے کافر پڑھانے والے کافر ماں باپ کا پھر ولا یافظ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں میں تھکنے سے پاک ہوں اور ہر چیز کو کون سے پیدا کیا ہر چیز کو, بشتر کو بشتر کون سے پیدا کیا اس میں بہت سے کفر ہیں بہت سے سارے بارہ صفوں میں انہوں نے لکھے ہیں ایک کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ کوئی پڑھنے والا ہے اردو یہ پڑھتا یار کوئی پڑھ لے اردو پڑھاؤ کوئی نہیں بیٹھا میری ذری دید کم ہے یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے تمام پنجاب کے اساتذہ پیسے تو کہتے تھے ہمارے نام یہ سکول کے خلاف ہیں ارے اب چور بول رہے ہیں ہم چور ہیں ہم بدماش ہیں کافر ہیں ہماری تعلیم کفر کر رہی ہے لیکن ملا پیر وہی ڈٹا ہوا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن اس ادارہ کو بھی کتابیں چھاپنے کی اجازت ہے انگریزی برائے ہشتم کے صفحہ نمبر پچاس پر انگریزی نظم لکھا گیا ہے اللہ پہاڑ درخت دریا اور دیگر چیزیں بنانے کے بعد تھک کر آرام کے لیے چلا گیا پھر اٹھ کر اس نے ناچ کرنے والی گانا گانے والی ایک گڑیا پیدا کی یہ آٹھویں کی کتاب اور یہ سارے کفر ہیں اور رسالہ ہم نے چھپا کر بہر رکھا ہے جس کو ضرورت ہو وہ خرید سکتا ہے سارے اس میں کفر رہے ہیں یعنی یہ پور کے پنجاب ہے اساتذہ پاکستان پہ تنظیم پنجاب توحید جہاد رسالت مشاہر اسلام جہاد بشاہر سلام نبی رسول ملیاں صاحبوں کے خلاف دیکھو تلوار اتنے بنی کھڑی ہے خبر دینا ہے کہ تشاح چار میں دشمن بننا اس میں لوت علیہ السلام کے کام کو جائز قرار دیا گیا ہے ماں بیٹی کے زنا کو بہت بہت پڑھیں گے آپ اس میں بہت ہی چلا گیا ارے اللہ تعالی مکان سے پاک وجود سے پاک چلا گیا تو مکان بھی ہو گیا اور وجود بھی ہو گیا پھر سونے سے پاک آرام سے پاک کیا کفر ہے اسی یہی ایک کفر میں یعنی لوت علیہ السلام دی کام والا کام لوڈے بازی لوت اسلام لباطت کر دی مرد یہ چھپوائی ماسٹر چھاپیا ماسٹر آپ چھپائے کرتا اچھا جو لینا چاہے نا تو وہ زہد کے پاس رکھی ہیں وہ لے سکتا ہے چھپوا کر اس نے رکھی ہے جس کو ضرورت ہو جناب جناٹر ہے نا پھر بھی داد بے قابل کہ چلو کچھ تو آواز اٹھائی وہ بھی کی آواز پہنچی ہے ان تک ہاں خود ان میں نہیں تھی سکت یہی آواز پہنچی ہے تو ان میں کچھ غیرت آئی پھر انہوں نے چھاپ کر رسالہ دنیا میں بانٹ دیا کہ انہوں نے کہا ماں باپ بھی کافر پڑھنے والے پڑھانے والے چھپانے والے حکومت کو کافر لکھ دیا ہم لڑتے ہیں اب تنظیم پاکستان اس کو کہو ارے کافر سے خدا کی قسم کوئی نام بد ہے نہیں ظالم نیچے فاسق نیچے سب نیچے کافر بہت بڑا نام ہے یہ تنظیم اساتذہ نے حکومت کو کافر کہا مشرق کو ادھر کچھ نہیں کریں گے مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ارے حکومت مولوی کے پیچھے ہے اور عوام مولویوں کے یہ حکومت عوام کے لیے ہے اور عوام مولویوں کے لیے ہے جس ملک کی حکومت بوز ہو عوام بھی بوز دل ہوتی ہے عوام بھی پھر کمزور کو اور بادل اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور کو سچ کہے کہ طاقتور سے حملہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ چند الفاظ قبول سرمائے واخران الحمد للہ نظر بڑھائی کا مطلب ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جی ہرام لانا جیڑا نبی دشمن ندی دشمن ہے پاری قرآن تو ہے نسد دے اگری اکل ماری دے دال یاری مسلم بے سار سکھلا تو را جشمن گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا گے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نرا گے دین دے کے دیکھ ملک نو بچا دے کافر آگے لے بلا ہے مسلم سکولی آدھے لو را جگا غورت میں نال غوربر گورتھ غیرت <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> غورب <غیرق> <غیرق> غیرت بے گھر تی پسند <تصالح> بھائی <بارد> فیٹر چلائیں گے مچائیں گے سناخ کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے ماں چاہے بائنو بازار ہوتا نا بات پردے ویری ننگیاں سنگے پردے دال دے ویرے نال سنجے ہر دے ہیائی سکھا دو کتنا دے ہیا musalman fakul yaade allah pura juda rabbe nabi da dhujra khade ki le pir musalman fakul yaade allah pura juda دو امو نام دہی امی نام دی شکل خسرا شکل ادان دسرا وہ کپڑے ام دائی ام بھی مچھلی تے کدار ابو دینی اما ہاں جنوب لےڈی آخو کپڑے تو چوکی باہر آئی آخ تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں چوکی بار ہوگی ابو دینی خوش خ کپڑے نام روحی اور تائی یہ نام بھی دسبی انگریز دے دسل سکون آدھے اگلا تو میں لبی کا جنگڑا مسلم شکلیاں دے سو جان درم پیتا سو جمان درم پیتا درم دگار سو جان درم دینتا ددار تمام ساری رولی دن دار دار سو جان دھرم پیت درم رو روار تو مفاری تو ملا بزار تہوار لکھلا دو حرام حرامدان بنے حلال کا بنے یہ سنا تو دے پہ واسطے سب بنا سو اور سارا اپنا سن لو سو دوست سو ماں دوست کنجروں کا دس محاسی ماڑ مست ستیا اللہ کرے والوں اللہ کرے والوں دلیل پوش مساری روبی دکھ دیار سوجو دل بھی سب مزا مساری روبی دکھ دیار ارے بنگال د بنگال در بلانو مجھے بہت بگاڑوں میں بنگالی بگوڑے بنگالی بنگال در بلانو مجھے بہت بگاؤ نے انگریز اگے بول گیا نہیں ہر دوست میں نے انگریزی اگے بول سب کے مسے مسے بدار گھر دل سبک مسے کام دو ودار کم ساری پائی رولی گدگی آ رو ل بدار ساری رو اگر سنا مرضی ایسی مرضی مرضی ایسی میں ابھی پیچھے میں کر لو کروں ہوں میں لوگوں سو لیے سلوار سو مس چک چیک کرو لو چیک کرو بولئے سلوار تم ساری روڈی پیڑ بھی جان مارو تھری بل گی بات تم ساری روڈی پیڑ بھی جان مارو اس رام جبھی ملک کی فوج ایاش ہے نا بایا ماپی شاید شادی فرما رہے جنوب دو بندے چپ کے نا سواری سے سوار کرتے انہوں نے بچے کو چاہ پائے گا پرمایا پر مردہ ہوگا مائبان اتو جاشی سے سہولت نہ دیکھے ہمیشہ مشقت کرنے جن چال چلیے کر دیتا دیا اجاس اے سی ایک بہن والا کار بل چل کھا کے کہا واپس آ رہے ہیں اگر پندرہ عمر کے سامنے ایک شخص نے فوجی نے پنجی روٹی کھا دی آپ نے چکی لوکاز مشہور لوگ مشہور ہے موبائل پر دردیش کا کام نہیں پنجی روٹی کھانا بدماش کرنا جو مرضی آ رہے کا بادشاہ سکی خانہ ایک قبل قوم میں بندہ کی قم جائے کھول کے روٹی خاندی سکی خان تمر رویلا بادشاہ سنبھالی تو کئی سالوں تو بعد شیشہ چک کے درخواست روپ ہے پروان لگے بادشاہ نہیں سا بنیا تے رنگ گورا سی بادشاہ بن گیا رنگ تالا ہو گیا واستے فکر ہر شہر کی لگ گئی ہر بندے کی فکر میم لگ گئی میرا حساب نہیں ہر بندے کا میرے کم اتیا تو میں پہلے سونے روٹی کھانا سب بنے کا بادشاہ بنا سکی خاطی ہے سارے خاطی کری گئی مالو مسلمانوں کا بادشاہ سکی روٹی کھانا کھانا ٹائم تو ٹائم سندھی نا جب بادشاہ ہر قوم نے سوچی لگتی ہوں ہاں تو اس واسطے قوم نے کام کرنا بالشاہ لمشاہ لطما ہے لکما نے سنگی کھا تو لٹکیل سانی سنیے نے گل سننے لگی اس واسطے سبھی کے اکبر نے لکھا جو گھر بندر تک کیا ہے کا ارادہ کیا کردیا نے تو انہیں سکھ کے آپ نے واپس کر دیا بہتر مالک گزارا کرنا سی جانی دی so, رہی ہے مطلب گزارے تو بند سنا تو پھر اکبر نے واپس کر دیپ اکبر نے آئی ہوٹھ بجے شراب پے کباب تیارات گزار دے مار دار دن کر دے مار دھار دن کر دے لو سن لو مار دے سکون سکھا جائے سکول میں سکھایا ایسا کاروبار سو میں ساری گاردار رسوی میں جنرل کا جگ یہ سارے پورے روک ایم کو ایم بنا گئی ایم کیو ایم بنا کے لکھ بندہ مارے لو سخر سال رامتی پہ سال رامتی پہر نام فون سار ڈال رامتی پہ رو ڈال رام عام فون سار تم ساری روی بار سار سوجیو سواری tal la de